<تصفيق> باپ بار استحباب خیزاب کے دفارد جیدی ہے اتم شانت رجاروی ہند امرت الصارت عرشتا خزاب بارت رنگ نزی بخار سے بھی نہ صرف خزاب لح نابانی لیکن زادی ذاتی کو راگین اک رہو کان حبیبی آرے بی بی بی بی جائز دے ثابت حتا تغری کب فیک انچت بدل کے نور حدیث سے اجنبی قنومہ قفاس بن وساس کائن تبیچہ دال اسنے دلی ودی دریندا حدثنا محمد بن محمد سورهہ حدثنا خالد بن الرحمان حدثنا ابو دیوبن مہمونن زبیادہ بن بیس مدان عائشہ قال قومہ امراتن وراثت میں سنا انا اخذ فردین بيدھا کتابم چداوی دلاس کے خطو جناب رسول اللہ صلی اللہ سنتہ لکھت راویستو نبی علیہ السلام دے فرے شراب فلا قبا رسول اللہ صلی اللہ یده راق نبی علیہ السلام پ اللہ سر خطہ تو نے استاد حاصل دار نے قال ماذری ایت در جو رن ام یذو زاد ر ورک ما دفتن چیز در چا لاستے کہ بجاندار خدا دا فرضیات انتظار ما تلا دا فچ داد سڑی لاستے کذ خذ لاستے قارت بریدی امراجن داد خذ لاستے قال لو کو امراتن لگا جت اسوار کی کتا خذ خطاب دانو کلو رنگ پھری بدن کلو پدین کلو خبت رنگ پھری کڑے لگا